یا نہ من کم اذا ادھر سراہ تھے اہل ایمان جب تم کھڑے ہو ارادہ کرو کسر کرو نماز کا فکسلوں وجوہ کم و عیدی تو ادھر کرو اپنے چہرے بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کوہنیوں تک وم سہو بے اور اپنے سروں پر مسا کر لیا کرو وہ اور دھولیا کرو اپنے پاؤں کو بھی ادھر تک یہ ارج اور اردول دونوں ہمارے بھی ہیں مستعب کے میں ہیں اہل تشید جو ہے میں اس کو مستقل ارجل کمب پڑھتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ مسا کے ساتھ ہے ممسع بو سے کمب ارجول کو ایسا کر کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی لیکن یہ کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ ارجولا کمب ہے اور اس میں چونکہ ال کا آ اضافہ اگر صرف مسا ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی لہذا الکام کے اضافے سے وہ بالکل اس کے مساوی ہو گیا ہے عل جیسے ہاتھوں کو دھولا ہے کوہنیوں تک ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے تخلوں تک وہی کون تم دنوں من اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو پورے قسم کا غسل کرو وہ تم مرنا والا سفرنگ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اور جا من کو مل غائب کوئی تم میں سے کسی دشیبی جگہ سے ہو کر آئے عام طور پر قزائے حاضر کے لیے لوگ نشیبی جگہوں پر جاتے تھے اور لامش یا تم نے عورتوں سے بکاربٹ کی ہو فلم چلے دوں مال اور تم نہ پاؤ پانی دن بند تو ارادہ کرو پاک مٹی کا تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو من لو ماںد اللہ علیہ حرج اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی پانی نہیں ہے تو مٹی سے بلا کہ یوریدوں نے اتنا سے لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے بولے یہ تم اور تم پر اپنی نعمت کا امام فرمائے لاء الکم تشکروں تاکہ تم شکر کا حق ادا کر سکو بس کرو نعمت اللہ عَلَى علیہ میسا لذیذ واسک اکمب <بِش> اب دیکھیے ایک مساک وہ تھا کہ جو بڑی عیسرائی سے لیا گیا اب یہ مساق اہل ایمان سے ہو یہ صورت شروع ہوئی ہے یازین یا عاموسے اور یاد رکھنا اپنے اس میساق کو اپنی اس کو جو تم پر ہوئی ہے طرف سے اور وہ مساخ جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے جس میں اس نے تم ایک باندھ لیا ہے وا سکن نہیں اسکول تم سمے نہ واتانا جب تم نے کہا سمعنا نہ واتان سورہ بقرہ کی آخری آج کہاں ختم ہوئی تھی سمعنا نہ وات آخری سے پہلی قفران اکرم بنا وقیر جو مسلمان بھی کہتا ہے سمعنا نہ واقع گویا کہ وہ ایک مساک میں ایک بہت گاہے معاہدے کے اندر اللہ کے ساتھ بند اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی پسکوں نے مطلق امیسا کلگی واسو تم اللہ کا تخوا اختیار کرو ان اللہ علیم سدور یقیناً اللہ تعالیٰ جو سینوں کے اندر چیزیں پنہا ہیں ان سے بھی واقف ہے یا پینتیس میں نے نوٹ کرائی تھی اس برائے اور یہ آپ نمبر آٹھ ہے سورہ معاہدہ کی ایک ہی مضمون <تصفح> وہ نسبت زوجیت کو سمجھ لیجئے صرف یہ اکثر ترتیب ہے وہاں کا یا نمن کونو قوامین ابل قسط شہدا یہاں ہے <تصفح> کونو قوامین اب اللہ شہدا ایک حقیقت تو میں نے سوچ بیان کر دی تھی کہ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ اور قسط اترادف ہے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے گواہ بن جاؤ قسط کے گواہ بن جاؤ تو گویا کہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہیں دوسرا مفہوم جو کہ آج سامنے آ رہا ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ کسی معاشرے میں عدل قائم کرنا ایک تو یہ کہ عام آن انسان کی جو اس کی نفسیات ہے اس کی فطرت ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ انصاف ہو آج پوری نوع انسانی انصاف کی تلاش میں گھوم رہی ہے بادشاہ سے نجات حاصل کی تھی جب جمہوریت کی طرف آئے تھے کہ غلامی سے نجات ملے انصاف ہونا چاہیے انسان انسان پر حاکم بن کر بیٹھ جائے یہ تو کوئی حق نہیں ہے کسی کو لیکن یہ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کیپٹلزم کی لانت میں گرفتار ہو گئے سرمایہ داروں کی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹریت اور آمریت قائم ہو گئی اس سے نجات پانے کے لیے کمیونزم کے پاس گئے وہ پھر ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی ایک سے ایک رس کا ذک بند تھا در بندے دیگر ایک قید سے نجات نہیں پائی کہ دوسری قید کے اندر پھر پھنس گئے اب انسان کے اندر جائے گا لیکن یہ کہ فطرت کے اندر ہے کہ عدل اور انصاف انسان چاہتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے عدل کو قائم کرنے کے لئے انسان کھڑا ہو جائے اور ایک اس سے اوپر کی منزل ہے کہ اصل العدل اللہ کی ذات ہے اس کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہے عادل عالہ نظام ہم اس کے وفادار ہیں ہمارے جن ہے اس کے نظام کو قائم کرنا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا للہ بالقسم یہاں پر یہ اوپر کی منزل ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ صرف فکمت انسانی کے تقاضے کے طور پر نہیں تمہاری افزیت کا تقاضا ہے تمہارا اللہ کے ساتھ وفاداری کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ ود آل ڈی اینفیس ایٹ یو کمانڈ جو بھی تمہارے پاس ذرائع ہیں وسائی ہیں ان سب کو لے کر جو بھی آپ کے پاس قوت ہے اس سب کو جمع کر کے اور آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے چمالی دارت اللہ کے لیے کھڑے ہونا یعنی اس کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جانا اور اس کا دین جو ہے ادل ہے انصاف ہے قسط ہے تو اس انصاف اور قسط کو قائم کرنا یادین قوم قوامین اللہ شاہدہ بل ٹیسٹ اب دیکھیے وہاں کیا تھا ولا انفسم ابل والدین ولاق ربین انصاف سے روکنے والی چیز ہوتی ہے کوئی محبت اب میں اپنے خلاف کیسے فتوا دے دوں اپنے والدین کے کی خلاف کیسے فیصلہ دے دوں اپنے رشتے داروں کے کی خلاف کیسے فیصلہ دے دوں وہاں فرمایا اس کی کاٹ کر دی ولاء والا انف سکم ابل حق بات ہے انصاف کی بات ہے خا تمہارے خلاف جا رہی ہو تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو تمہارے رشتے داروں کے خلاف جا رہی ہو حق کہنا ہے دوسری چیز کیا ہوتی کسی کی دشمنی کی وجہ سے آپ حق نہیں کہتے بات تو حق ہے اسی کی تو دشمن ہے میں اس کے حق میں کیسے دوں اس سے یہاں روک دیا گیا تو یہ وہ سپروکل نسبتیں ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے اندر ایک ہی مجمور ہے اس کے اندر اکسی ترتیب اور ایسی پروکل ترتیب ولا کم شنا و قومی تا دل تا دل دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ اے عدل سے کام لو انصاف کرو ہو اکرم القوا یہی بہتر ہے اور قریب تر ہے تقویٰ کے بطق اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ ام بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے اب اس میں ظاہر بات ہے بار بار میں نہیں کہہ سکتا یہ جو بار بار آتا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ باخبر ہے کیا معنی ہر ایک کا حساب تم سے لے گا ہر ایک کی جواب جوابدہی تمہیں کرنی پڑے گی تمہارا کوئی عمل تمہارا کوئی اور اس کے علم سے خارج نہیں ہے لہذا ہر وقت چوکس رہو چوکن میں رہو لَهُمْ مَغْفِرَةٌ الدینت عظیم ہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے عظیم عظیم بھی ہے وظین قبل قرض بے آیا رائے کا صاب اور جو لوگ کے انکار کریں اور جھٹلا بھی ہماری آیات کو وہ ہے جہنم والے آگ والے یادین <سؤال> اہل ایمان ذرا یاد کرو اس اللہ کے انعام کو جبکہ قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے خلاف اقدام کریں بڑھائیں اپنے ہاتھ تمہارے خلاف یہ غزل آزاد کے بعد جو ہے وہ ایک جو بھی کوشش ہوئی بہت سے لوگ ابھی پیچھے پیچوتاپ کھا رہے تھے کفار میں سے کہ آپ پھر دوبارہ جائیں لیکن ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ان کے دلوں پر ایسا روب پڑ گیا تھا غزل آزاد کے بعد کہ پھر جرت ہو نہیں سکی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی حیثیت سے یہاں کا ذکر کر رہے ہیں ہمہ قوموں نے جب سوچوں علاقوں میں جبکہ قوم نے ارادہ تو کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں تمہاری طرف بڑھائیں تمہاری اوپر زیادتی کرنے کے لیے تم پر فوج کشی کے لیے اے دیا ہوں تو اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے اور اس میں خاص اشارہ صلاح حدیبیہ کی طرف ہے صلہ حدیبیہ کے وقت بھی بہت ہی پیچتاب کھا رہے تھے قریش اور وہ ہر صورت کے اندر ان کے نوجوان جو تھے ان کا خون کھول رہا تھا لیکن یہ کہ بل جو سمجھ یہ کہ سینٹی پریویل اور انہیں یہ سمجھ میں آ کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ نے گویا ان کے ہاتھوں کو روک لیا تکفہ عید عمان کو واض اللہ فلی تو اور عہد ایمان کو تو اللہ ہی پر توقع کرنا چاہیے ملاقت احمد اللہ علی کا بنی اسرائیل اب یہ بنی کی تاریخ کے کچھ واقعات آ رہے ہیں بلقت احد اللہ عیسا کا بن عیسائی اور جس طرح اے مسلمانوں آج تم سے مساخ لیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے جکڑ لیا ہے باندھ لیا ہے شریعت کے مساکھ میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بن عیسائی کا بھی ساکھ میں لیا تھا و باسنا بنوس میں عشرا نقیبہ اور ان میں ہم نے اٹھا لیے تھے مقرر کر دیے تھے بارہ نقیب بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے میں حضرت وسع علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا یہی ہم نے اپنے اسرے کے کے لیے نقیب سے اختیار کیا حضور نے بھی بارہ نقیب مقرر کیے تھے انصار میں نو جو ہیں خدرج میں سے اور تین کوسٹ میں سے وکال اللہ اور ان <مَاكُن> اور اللہ نے فرمایا تھا ان سے میں تمہارے ساتھ یعنی میری مدد میری تعین مجھ تمہارے شامل حال رہے گی نہ ان عقم تم اس سلا تھا تم اس زکاتا اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکات ادا کرتے رہے وہ آمن تم بے رسو اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے آئیں گے پے آئیں گے حرمت بھوسا کے بعد سے لے کر تو چودہ سو برس تک تار پوٹا ہی نہیں پھر دراز بکسات چھ سو برس کا ہوا پھر حضور تشریف لائے آمنٹ میں رسولی واضح تم ہوں اور ان کی تم مدد کرتے رہو گے واقع تم اللہ قزل حسنا اور اگر تم اللہ کو قرض حسنا دیتے رہو گے اپنے مال خرچ کرتے رہو گے اللہ کے دین کے لیے لف نن کم تو میں لازمن دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو بلا ات خلنگ میں تم جناتی تنظیم انہار اور میں لازمن داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی پمن کفرآباد ذالب جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد من کم تم میں سے فقت ب اللہ سبیر تو وہ تو سیدھے راستے سے بٹک کر رہ گیا ابھی مان اک جہن پس ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی یہ لالنا ہوں جو میں نے وہاں پر محروف کرار دیا تھا یہاں پر وہ واضح آ گیا ابھی مان لگ ہم نے ان کے اسی مساخ کو توڑنے کے پاداش میں ان پر لعنت فرمائی وہ جالنا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا یو حمف الکلیمان مواد ہی وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے ہیں وہ نسو حقم مماز روب اور وہ جو کچھ کے ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر ہدایت کے طور پر اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا ولا تضار و تل ولا خام بن اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاعیں پاتے رہیں گے آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسی مدیرے پہنچے تھے تو آپ نے پہلے چھ مہینے میں یہ تین کام کیے کنسولیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے تین قبولوں سے معاہدے کر لیے جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو مل جل کر دفاع کریں گے لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے غداری کرتا رہا تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے وہ الا تضال و تل و علا خا ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گی ہر وقت ہوتی رہیں گی الاقل منحوم سوائے ان میں سے چند کے کچھ لوگ شریف بھی ہوں گے فافوان تو ابھی دربر در کیجیے اور معاف کیجئے ان اللہ علیحب المحسرین یقین اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وبین البین قالو انا نسارا اقدنا نساکا اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نسارا ہے ہم نے ان کا بھی مثاق لیا اقلنا نساکا بڑا حصہ اس کا جو نصیحت انہیں کی گئی تھی یا بھول گئے اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا قیامت تو ہم نے ڈال دی ان کے ماں بے دشمنی اور بز قیامت کے دن تک عیسائیوں میں تو خاص طور پر ایک پر عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی رہی ہے یہ جو ہمارا دور ہے اصل میں اس میں آرسی طور پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے دو برس تک لگ بھگ ایک سو برس نکال دیجیے تو انیس سو برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے کی درمیان کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں انہوں نے سر چڑھایا یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا مرتک جو تھا جادوگر تھا ولد الحرام تھا ولد لدنا تھا اسے یہ خدا کا بیٹا بنایا گئے ہیں اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں شدید دشمنی رہی اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر پھر جو فرقے بنے ہیں اور ان میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے پوری انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ہے ایک صاحب نے لندن میں ہے بلڈ آن دی کراس سلیپ پر خون وہ جو کتاب ہے وہ بتاتی ہے میں حیران رہ گیا پڑھ کر ہم لوگ نہیں واقف ہیں ان تمام چیزوں سے یورپ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیوں کے فرقوں کے مابین کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان اس کی ہلکی سی جھلک اب بھی آئرلینڈ میں نظر آتی ہے کسی طریقے سے ہمارے ہاں شیعہ سدنی فساد کبھی نہیں ہوا عثمانی میں کہیں محترم کے موقع پر ہو جاتا تھا ان دنوں وہ سیاسی معاملات زیادہ ہو گئے ہیں ورنہ فساد کی نوبت بہت کم آئی بہت کم لیکن خوریزی قتل و غارت نئی جو وہاں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں بین احمد قیام ہم نے ڈال دی ان کے بابین دشمنی اور بوس. قیامت تک کے لیے بسم اللہ کار یسنع اور پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے یا گئی کتاب قبضا تم رسول اب یہ وہی انداز ہے جو سورہ نساء کے آسین میں تھا اے کتاب والو قبضا تم رسول اونا آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو بیہم کثیرم بم تمطون جو ظاہر کر رہا ہے تم پر اکثر وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے مجل کتاب کتاب میں سے ویاہو آپ ہوں ابھی بہت سی چیزوں سے تو درگیر بھی کر رہا ہے تمہارے سارے بانڈے ریپ ہو رہے اس نے قد جا من اللہ نور و کتاب کتابوں مبین آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور روشن کتاب بھی یہ مقام قرآن کا ایسا ہے کہ یہاں نور سے برات احتمال میں حضور کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے وہاں میں نے کہا تھا انزلنا علیہ کن نورم نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور وہاں اس سے مراد مراد بنتا ہے اس لیے کہ حضور کے لیے لفظ انزلنا یہ صحیح نہیں اس پر منطبق نہیں ہو سکتا بےست کے لیے لیکن یہاں جا من اللہ نور و کتاب مبین یہ بھی مانی ہو سکتے ہیں کہ نور بھی قرآن کو کہا گیا ہو اور واو جو ہے یہ واو تفصیلی ہو آ گیا ہے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مبید یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں احتمال یہ بھی ہے لیکن یہ کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو اور اس سے مراد حضور کی روح ہے روح ہے نور ہے اور اس اعتبار سے کہ حضور کی روح جو ہے اور آپ کی روحانیت آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب تھی چھائی ہوئی تھی لہذا آپ کو مجسم مجسمور بھی کہا جا سکتا ہے یہ صرف یہ سمجھئے اشتہاروں کا انداز ہے اس میں کوئی حرض کی بات نہیں اللَّهِ کنجابہ نورم و کتاب مبین لاہما رضوانحسم السلام <سلام> اس کے ذریعے سے اللہ تعالی رہنمائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے جویا ہیں متلاشی ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے وہ یوقرد ہوں بلا ظلمات بلا اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف بھی ہی اپنے حکم سے وہ لیادی ہند اراثرات اور ان کی رہنمائی فرماتا ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی طرف